تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیم ابتدا عالم سے اس وقت تک خانۂ کعبہ کی تعمیر پانچ مرتبہ ہوئی اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی دلائل بحقی میں عبد اللہ ابن امر ابنعض سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانو نے حضرت جبریل کو حضرت آدم کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا جب حضرت آدم اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک یہی کیفیت رہی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے جبریل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے تو حضرت خریر اللہ نے حضرت ضبیح اللہ علیہما الف الف الفصلاۃ اللہ کی اعانت و امداد سے تعمیر شروع کی مفصل قصا کلام اللہ میں مذکور ہے زیادہ تفصیل اگر درکار ہے تو فتح الباری اور تفصیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر کی مراجات کریں تیسری بار باسط ندوی سے پانچ سال قبل جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پینتیس سال کی تھی قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنا ابراہیمی میں خانہ کعبہ غیر مصقف تھا دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی قد آدم سے کچھ زائد نو ہاتھ کی مقدار میں تھی مرور زمانہ کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا اثر نو خیال پیدا ہوا جب تمام و قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے اثر نو بنایا جائے تو ابو وحب بن نامر مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے مامو کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ قصب حلال ہو صرف حلال مال سے اس کی تعمیر کی جائے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ اور اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا کہ فلا قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے دروازے کی جانب بنی ابد مناب اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی اور حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا اور بیت اللہ کی پشت بنی جمح اور بنی سہم کے حصے میں آئی اور حکیم بنی عبدالداربن قسعی اور بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آئی اسی اسنا میں قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے ولید علی مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تختے خانۂ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو بلاخر ولید نے مغیرہ پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ اللہم لا اللہ نورید الخیر اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں معذلّہ ہماری نیت بری نہیں اور یہ کہہ کر حضر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا اہل مکہ نے کہا کہ ایک رات انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی اگر اس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے صبح ہوئی کہ ولید صحیح و سالم پھر فاولہ لے کر محترم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئیں ایک قریشی شخص نے جب بنیاد ابراہیمی پر پھاولہ چلایا تو دفاتر تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حضر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا تلواریں کھینچ گئیں اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے جب چار پانچ روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخظومی نے جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور سن رسیدہ تھا یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کرا لو سب نے اس رائے کو پسند کیا صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے حاضہ محمد انامین قبینہ حاضہ محمد انامین یہ تو محمد امین ہیں ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں یہ تو محمد امین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور حضر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی جب سب کے سب اس طرح چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنف سے نفیس آگے بڑھے اور اپنے دستے مبارک سے حضر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا چوتھی بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کرایا پانچویں بار اس کو حجاج بن یوسف نے بنایا کہ اولین اور آخرین میں جس کے جور و ستم اور ظلم و کی نظیر نہیں تفصیل کے لیے کتب تعریف ملاحظہ ہوں